میں ہمارے گھر والی کے رشتے دار بات ہو گئی تو اس سلسلے میں ڈاکٹر شیاد صاحب اور میں ان کی فاطر یہاں پارٹیدار کے روکے تو ہمارے علاقے سے بہت سارے لاکر سے بڑے بات خاص کیا انہیں کئی ستاون اٹھاون مئی اس زمانے میں حج کی ڈیوٹی تھی وہ بھی فاتح کے لیے آئے لگے فاتح کے دوران کافی دیر بیٹھ رہی ہو تو مجھ سے بات چیت ہو جاتی اور میں بڑا بانکاری صاحب نے کہا کہ جن دنوں میں حج کی ڈیوٹی پر تھا تو پاکستانی دماغ جو حج کے لیے گئے ہوئے جاتے جاتے رہتے تھے اپنے لائٹ کے لیے اتنے کا بھی آیا اس وقت وقت میں فلاحت کی بیٹھ گیا اپنی گاڑی کا کی پتھر کیا لوگوں نے دیکھا کہہ رہے ہیں میرا نام شہزاد لکھنوی ہے شہزاد میرا نام ہے کراچی کا رہنے والا ہوں اور میں کہاں پر کرتا ہوں اس کی بڑی جو سنگا سے وہ کہتے ہیں چلا ہوں میں جانے تہوار گزار مت خار ہوں کہ سندھ کے ایک وڈیرے کو دور سرد آدمی اور جائیداد کو من آدمیتا پہنچا حاجی دیکھنا چاہتا ہوں میں نے کہا کہ میں کبھی بار نہیں ہوں میں جا نہیں سکتا مجھے کھیلوں کے لیے گھر والی کے ساتھ جانے کی ضرورت ہے انہیں گھر والی کے ساتھ ہم آپ کے ہمارے مولانا صاحب رحمت اللہ کے خاتمے مدد اور اس میں کوئی میرے سامنے ہم نے آپ کے ان کے ساتھ رہا ہے ستر پچاسی ٹھیک ٹھاک ہے یہ رہا اور بعد میں جڑا ہو گیا آپ کے ساتھ کوئی بھروسہ پتہ تھا کہ میں پورا ہو گیا ستم ہونے کے لئے میرے پتھر میں بھارت کی دونوں میں کہا کہ یہ بس نے کب ہے کھائے پیے خدمت کر لیے اس کے بعد کی زندگی بھی ہے بس لیے اس کے بعد وہ کھانا پینا آرام کرتا تھا اس کی بجٹ پہ ان مدینے والے سے لو لگا لے مدینے والا بلائی دیں یہ جو خیر خیر کا مزید خالا تھا بدینے والے سے لو لگا لے مدینے والا مجھے مشینوں کو بھی بلائی اللہ کے خیال ہے کہ افغان ہی آیا آدھے سال کے بعد اور اس کے نکان کے لیے دن انہوں نے کوئی بہت مسلمان ہو گیا اپاز طریقہ ہے وہ ٹھکانا لے کر آیا تو انہیں برانڈ بہت ٹھکرانا وغیرہ کو دینے کا ہمارا کوئی معمول نہیں ہے اللہ اللہ کے بارے برانگ بھی حالت سے ان کو بڑی پراقی کے ساتھ بڑی بہت ہے پراقی مالی ساتھ بڑی خیر ہے بھی بتایا گیا دوبارہ جام گھر اگر مولانا تھا اپنے آپ کے دیکھا جو اس کو آپ کر سکتے ہیں میں نے کیا اور آپ کے ساتھ اور آدمیوں کو آج پر کر لوں گا کیا اس کے لیے تو دو پچاس ہزار روپیہ خرچہ تھا آٹھ ہزار کتنا دے گی پچاس دوائی ہزار روپیہ ایک لے کرایا ایک لے کر دیا اور اس میں باقی جو آدمیوں کا نکالا کہ خادم کا نکالا نہیں آ سکتے ہیں ساتھی کہہ رہے تھے کہ پھر جو کھاد بجنے والے گروہ لگا لے بجنے والا برائی لے گا بتاؤ سچ بات ہے اس بات کا آخر ہے وہ اس کو توہید سیکھ میں مسلمان کو تو سے کاٹ سے اس کو, اس کو اس اتنا فائدہ نہیں ہے جس کا خاندان سیک سے میں فائدہ ہے یورپ نے خبر کیے ہوئے ہیں چلے ہوئے ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے ان کی ساری پروسیس اور عداوت جو ہے یہ حضور قدم اللہ ہندوستان کو ختم کرنے کے بعد بتائیں امریکہ کے لوگوں کو کیا تکلیف ہے کہ پاکستان میں تو ہندو در کا قانون نہ کرے کہا کیا بار بار کیوں مطالبہ کریں اس کا خاتمہ کرو کیس کے ذریعے کہ بعد وہ ملک میں عام توہینیں کروا کے جب خانچہ اس کے ریکٹن کی خدا مات بھرے گی عام توہین کروا کے اور ایک ایسی خدا ادا کرنا چاہتے ہیں جو شہری زندہ لوگ ہوں گے ان کے خلاف جمل کر کے جب کریں گے اور سہمل منافع پیدا ہوگی اور باقی لوگ جو کمزور ایمان ہوں گے تو ایمان گھٹ کے سے ختم یہاں کا طبقے اس خدمت سے ہوں گے جب ان کا تعلق حضور صلی اللہ سے کام نہیں ہے اور اس کے بعد ان کا اسلام پر باقی رہنا مشکل وہ آسان ہے تو بہت مشکل اگر مسلمان کا تعلق حضور اللہ سے کٹ گئے تو اس کا ایمان پر باقی رہنا مشکل ایک حضرت سلوم ہے جس نے جاگت کو روزر پہ جو سوائیں ہوتی ہیں وہ سواری دنیا پر پھیلتی ہیں اور جس کا پروشہ لگتی ہے وہ مومن ہے جس پروشہ نہیں لگتی ہے وہ مومن نہیں ہے اگلا آدمی کھا لو کوئی منظر نہیں بن دیتا اور کوئی اس کے لیے کوئی کوئی بتاؤ کوئی جب بتاؤ تو کہا کہ آپ کچھ کاٹ دیں چار روز کے لیے سوائیں کاٹتے ہیں جو گیا ہے ان کے ایک بھائی تھا وہ دو نمبر کے میڈیکل کالج میں داخل کرتے رہے اور اس پر اتنا پسند ہے جو کمرے آپ نے پرانے امرت والے سا بھائی ان کو خون پٹائی تھی وہ مارا تو اور مارنے کے بعد میرے پاس جو ہے وہ میں نے کہا پٹائی تو آپ نے کرنے آپ کو چار محبت بات کوئی نہیں ایک بات ہوں کہ اللہ آیا کیا ہے کبھی بجٹ میں یہ کسی بات پر مقدس کرایا بہت انہوں نے کب تک کیا ہاں یہ کب ہے کرایا یہ کہتے ہیں لازمی تو ہے وہ نہیں سکتے بھارت میں بہت مان سمر میں نے کہا کرنے میں کافی فکر کرا کے بہت بٹھایا میں نے باقی ہے بس ہزار ہزاروں تین دن کے لیے جا رہے ہیں آپ کے ہمارے ساتھ چلے جائیں چلے جا واپس آیا ہم نے فرما دیا فرما دیا ڈاکٹر شکم پر رہ گئی تھوڑی پائلٹ سلیکٹ ہو گئی بالکل پائلٹ سلیکٹ ہو گیا آپ اس کے ساتھی بھی پک ہے کے تھوڑا سا دلکس ہے اور تھوڑا سا بھی آواز کریں گے تو یہ بات ہے کہ قطرے دروجری کا کہتے ہیں تو اس وجہ سے تاکہ یہ رابطہ یہ سب ہے مسلمان کا یہ مضبوط ہوا کے بارے میں سارا توحید کے فوائد سین بہت توحید گئے وہ بھی ہمیں جو ملی پرنفات میں ملا وہ برکت ہے صلی اللہ علیہ وجہ سے بیگانی ہے وہ عزیز نہیں مانتا ہے وہ عزیز نہیں مانتا ہم پرانے پرانے خیال رات میں ہو جاتا آپ کیا برکت ہم بارے سے بات نکلی ہے اور سہایا اس زبان ابارے صحیح ہم تک سوچ گئی اور سمایا میں تھے قرآن جب وہاں جو آباد کا ہندوستان اور بندی مانتا تو قرآن پر سر بندہ ماننا کیا بنتا ہمیں جو پران عظیم ملا ہمیں جو توحید ملی یہ برکت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کی برکت سے یہ سیزن لہٰذا مر خطر حضول جو ہے وہ عبادتیں جائے گی طرح عبادت کا بند بعد اس کے بارے میں بہت محتاط ہے اور اس پر بہت کاربندی کر بات یہ ہے کہ آدمی سلسلے میں آنے کے بعد کیا کرے کیسے فائدہ سے کرے کیا سلسلے میں داخلہ ہے سلسلہ تو اسی کرنٹ نہیں ہوتی ہے کہ کسی نے آدمی نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیٹ کی اور بیچ کرنے کے بعد فوکسان اور مکمل ہو کر کے آئیے ایک داخلہ ادارے میں داخلہ داخلہ ہونے کے بعد ادارے میں ماحول ہوتا ہے ادارے میں ماحول ہوتا ہے, ہے رہنمائی ہوتی ہے اور ادارے کے اپنے پاس اور فور فرق ہوتے ہیں ہے ماحول ہے رہنمائی ہے کون ہے اس کا رہنمائی ہے اور کیا ادارے کے نصاب ہے رہنمائی ہے ماحول ہے اور نسا کسی ادارے میں زیادہ داخل ہو جائے تو داخلے کے ساتھ ہی شامل نہیں ہوتا ہے داخل ہوا کر بیٹھ گیا کرنٹ ہمارے پاس نہیں آپ جو فٹنگ ہو گئی رپورٹ آپ جو اس سے داخل کر دیے والے نے کرنٹ جو کار لگائی بس جیسے کیوں ایسے دبائی کریں اٹھائیس دنوں پنکھے چل پڑے بدبت نکلا گئی گڑھی سے آواز نکل رہی ہے اور برف نکل رہی ہے میں نے ایسی باتیں داخلہ لے لیا اب ہر روز آتا ہے اب جاتے ہیں آٹھ بجے ہے دو بجے جاتا ہے وہاں ماحول ہے رہنمائی ہے نسا ہے ان کی پابندی کرتا ہے, ہے سیکھتے سیکھتے وہی مجھے پہلے دن آپریشن سیڈر کے اندر کیا ان دنوں میں بڑے ساتھ کے مزدور کسان فائرنگ ہو رہے تھے گولی لے کے ایک آدمی ڈالے ہوئے آدمی کو اور سو بار پوری اندریاں رکھ رہی تھی اور وہ ڈالے میں نے جب کو دیکھا میرا سر چکرایا اور بہت سے کرنے کا میں فوراً باہر نکلا بیٹھ گیا تاکہ جو بلڈ پرشر کم ہوا ہے بہتر خوب کو تو جگہ ہو جائے سبھی ضرور دوستی کرنے لگا تو بات کر دیں گے آپریشن کر دیا یعنی جب بار بار جانا آنا ہوا بار بار جانا آنا ہوا تو فائد کو مداخ کرنے پڑے وہی کام کے پہلے لوٹ پڑے تو وہی کام کیا بار بار کرنے تو ہے تو تو سکھ بار بار آدمی آماد کا ٹکرا آماد کی مشق پہلے آپ ذکر کریں گے آپ کو بہت محسوس ہوتا ہوگا پھر ذکر کریں گے پھر بہت ہی محسوس آسان ہو جائے گا پھر ذکر کریں گے آپ آدت ہو جائے گی پھر ذکر کریں گے پھر آدت کے بعد ہلاوت شروع ہوگی ان کا بدار شروع ہوگا جب اللہ کا الگ محسوس کرے گا آدمی تو اس کے بعد ساتھی کا دن لگتا ہے کھینچتا ہے ایسا نظر نہیں ہو جائے سائیکل دکھاؤ نہ تو اس کو دو بار گرا نہ تو کہتے کہ میری جان چھوڑ دے تو بڑا اچھا ہوتا اور ساتھ جو جان نہیں چھوڑتا اس کو پتا ہے کہ تین گھنٹے تو صدر بیٹھ جائے گا تو بھاگنا کر کہ تھوڑا اور سفر کرتا کہتے جبابی کرتے کرتے وہ بس تھوڑا وقت وقت ہو گیا پھر یہ نیا سائیکل چلانا سیکھا ہونا پھر کوشش کرتا ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے میں میں بڑا سے مزہ آ رہا ہوں چلا رہا ہے چلا رہا چلا رہا, ہے. رہا ہے. کیونکہ بس سیکھ لیا جب نہیں سیکھا تھا پھر وہ تکلیف ہو رہی ہے ویسے ہی ہماری جو مرض ہے اس کی مدد کر سکتے ہیں سر یہ ہے کہ آرمی جس کی کو دیکھتا ہے سنتا ہے بولتا ہے پڑھتا ہے اس ٹائپ کے واطن پر اثر آتا ہے ٹھیک ہے نہیں تو بیگ ہونے کے بعد ایک عرصہ رات کا اور ذرا پابندی کرنی ہوتی ہے کہ آدمی فوج اور فضول فالتو پیشرس کی جگہ سے اپنے آپ کو بچائیں وہ دن لوگ رو جو روحانیت سے خالی ہیں وہ دن لوگ رو جو روحانیت سے خالی ہیں ان کی تاریخوں کو پڑھنے سے ان کی مجسوں میں جانے سے ان کے تصوروں کے سننے سے پریاز کر دیے بات بہت سترنے کی ضرورت ایسے تصور کے بعد یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سو بتیں نازنس ہے یہ سو کافر سے زیادہ نقصان ہے زیادہ نقصان دہ نازل کی صحبت کافر کی صحبت سے ذرا نقصان دیتی ہے وہ درازہ ویسے لکھے ہوئے ناجن کی صحبت ہے یہ کافر کی صحبت سے زیادہ نقصان ناجن ناجنس کیسے کہتے ہیں ناز مسلمان وہ کہتے ہیں جو بی کے سلاثت پر اعتراض کرتا ہو بیلاثت کا منکر اور بید کے سلاثت کا محترد جو مسلمان ہے اس کو الیکشن نازر کرتے ہیں تو اس کے پاس بیٹھ میں اٹھنے سے روانیت کا نقصان کافر سے زیادہ ہوتا ہے کیوں کرتا <تصفيق> ہے کافر کے پاس آپ بیٹھتے ہیں آپ سنتے ہیں کہاں ہے اس کی بات کوئی میری نہیں ہے کوئی بات میرے سوکی نہیں ہے میرا نظر آئے نا ماننا ہے اس کو کہاں پر ہے مسلمان اس کا وہ راستہ ملے بڑھتا ہے لیکن جب ناجر مسلمان ہوتا ہے اس کے ساتھ مل کر مسلمان سمجھتا ہے لہروں کی باتوں کا تاثر اس پر آ جاتا ہے وہ نازمس کی صحبت سے نازنس کی کتابوں سے نازمس کے لٹریچر سے نازنس کے اخبار سے نازمس کے رسالوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے اور یہ کرتے کر تو جب تک رنگ پکا نہیں ہوتا اس وقت تک ان ساری چیزوں سے نہیں ہوتی جب رنگ پکا ہو جاتا ہے تو آدمی کو پرکھ ہے۔ بجائے پرک. یہ پرکھ سکتا ہے جان سکتا ہے تو جو بات کمزور آئے گی غلط آئے گی اس کو اندازہ ہو جاتا ہے جو اس میں فاتق نقاب فرمائے ہوتے ہیں کثرت اثر کی وجہ سے اور صرف لیکن جو آدمی کی وجہ سے اللہ فات میں فرماتا ہے اس کے نتیجے میں آدمی کے اندر فرق اور جانچ پیدا ہو جاتی ہے پھر غلط چیز کو متدر مطلب نہیں کرتی ہے یہ غلط چیز کو الادا کر کے سمجھ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بات ہوگی اب یہ آخری دن جو ہوتا ہے اس آخری دن میں ہم ساتھیوں سے تفصرہ کرایا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو وقت گزارا اس وقت گزارنے کے بعد ان کے دن میں کیا تثرات کردے ہوئے رام تھا تثرات کے بارے میں میں نے چند ادمیوں کو کیا تھا اب گزرا جائے ویسا آب کے مودی صاحب کھڑے تھے ویسا والے مودی صاحب کھڑے تھے ویسا کیا आप صاحب کون سا آپ کا نمبر ہاں ویسا کہیں کہ نہیں ہے کہ حیدرآباد یہ کرے گا تو تھوڑا کہوں گی سلی بات ہمارے استعمال ہے سب سے بھاری سائز والا ڈالنگ کا پچھاور کا جو ہے وہ کر ازاز جلال ازاز جلال ازاز جلال بیٹھ نہیں سکتا جی اس کا تبدیل کرانا تھا کہ اس کو بیٹھ تو بیٹھنے کی تردید ہوتی تھی چلا گیا ساتھی بھاگا اس کو ڈھونڈ گلایا جائے آ جی ڈھونڈ گلاؤ اس میں وہ تبدیلی والا بزرگ جو آسنمریک بزرگ نہیں بالکل تو بالکل میں برفدار آیا ہوں بات گیارہویں بارویں بات کو لیتی ہیں یہ آپ وہاں سے لگنے میں ساتھ ہے کتنے درجے کا ہے پانچ منٹے کے پہلے پالیس نہیں کتنے پانچ منٹ چلو یہاں کروائیں اور بھی کون کرے گا کھڑے رہے ہیں پہلے سے باہر کا بیٹا کتنے ایک ہی سبسرا کرے گا جی تینوں اور بھی سوال اور کوئی آتی اپنی چار سے تو کرنے کے لیے چاہتا ہے تو نہیں بلا جی دوائی کھڑے ہیں تو بلکہ بلائیں گے ان لوگ بات کھڑے ہیں کہ آپ اگر بلا رہے ہیں جلدی آؤ کام کرے گا آپ آئے گی حیدر والے سے درد آئے گی باقی بہن ہم کو بلائیں گے ٹھیک ہے جی چلے جی وہاں پر آپ کے تین دنوں کے بارے میں کیا سافرات ہیں کیا تفصر ہے اس پر آپ کا کیا اپنی کمپنی کو ساریاں پائیں اس کے بارے میں کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں یہ ساری بات پر آپ بات کریں لوگوں سے بات کریں اس کو میرا مين، uh, آپ جہاں آپ نے ہمارے ساتھ تین دن گزارے ان پر آپ کا کیا سفر ہے کیا ان کے بارے میں آپ کیا مسئلہ کرنا چاہتے ہیں اس کی کمی تھی اس کو آپ پورا کیا کریں اچھا آپ بلائیں گے آئیں جی, دوسرے ساتھی آئیں جی ٹوٹل دور والے ہیں. نرش گوپال منڈیلا تو آپ نے بہت فائدہ مشکل کرنے کے لیے لیکن ایک ایسی ابھی ہوگی اتنا وہ کیا رکھنا کرے بات مافی کرے اور تاریخ کے لیے کیا چیز کے لیے لے کی ملاقات کی اور دوسرا और بار نے بتایا کہ پہلی نماز پڑھا کو اس نے خوشوں کا پتا کیا کریم کا اس پر اعینات ہوئی اور ہم لائی کے بعد یاد آئے چل رہا نماز پاگنگی سے اور خوش کے ساتھ اور ابھیان کے ساتھ نکالنا اور بات وغیرہ سے پہلے اس کے ساتھ نکلنے تھے اور ہم اپنے آپ کو بس پورا ہے بس یہ کٹوری کے بعد کٹائی تھی تومان لاسمنگ میں کیا کرتا بہت کا ناجی میرا پھر میں نے था था, भी दूरा दाता जारी है। और बाकी इंजीनियर तो ये और मेहनत हुआ सारे और इंजीनियर की तरह को मुबारक गाड़ी اور بجائے پر ہے اور بعض پر الحمد للہ جی نام آگے ہی بات کریں تو اس پر آگا ہو جائے تو سارا تین بات سارا آگے بند کریں گے اور ہمارے بہن تو الحمد للہ جڑے تیار ہے اگر اتنا محنت ہماری مشور ہو جائے تو اس بارے میں بہت آگے بڑھ جائے گی یہ uh -huh. آخری ضروری ہے یہا کرو کھڑا کرو تب تھر کرے سر پانچ کو ٹوپی رکھو سر پانچ ٹوپی ورتے دا سر ٹوپی ور دکے سر بازا بندوپ <carsim> نمبر بندہ بارہ سب گھر کا مجھے السلام علیکم وعلیکم السلام اللہ رہتا ہے تو کتابوں میں ان کی اور یہ ہے کہ آج یہ ہے کر فیصل بڑی اتنی سنگار تھی اور وہ زیادہ لوگ ڈاکٹر انجینئر پروفیسردار مشاغل نام جتنے بھی تحریر ہوئے اور ہمارے پسند ان کا پورے علاقے میں اور ان کے پرسان نے بھی کام کیا جنرل ڈاکٹر نے کام کیا سب سے زیادہ ٹائم ہوگا ہمارے رات ویسٹریوں نے دکھایا پہ یہ ہے کہ اور اس کی طرف سال وار کرتے تھے اور ہر انسان یہ ہے اس کو لمبا نہیں کہ یہ ہے انہیں کچھ لفظ میں نے آپ کے کارڈ ہے اور ایسے گھر میں سے پہلے کوشش ہے فائدہ بھی ہوا اور پھر اپنے لڑکی والے جو ہے یہ والے شکل ہے ان کے مارجی پر آپ اور اور جاندار کام ہونا یہ آپ لوگوں کو اور بڑا فائدہ ہو اور ہم لوگ اس سال ایک بار ہے ایک بندہ میں یہ آپ کا منظور کیا جن میں پورا سال کیا اور ان کا بہت سرکار کی کل کام کی سرکار کو بتاتا ہوں ایک بند نہیں رہے مال میں بہت سارے بار نہیں آتا تو پاگل ہو گئے تو مولا جو آیا تھا جامع ہے میں نے ایک لڑکی کا لڑکی میں بھی مضبوط کر پاگل ہو جائے تو آج نہیں بادل بتائے پکڑ رہا تھا میں اب ہوگا تو میں چاہتا ہوں یہ سیزے ساتھ لینا چاہیے یہ جو ہے مان جی کا ہے میرے عبد اللہ میں تو یہ ساری کر دے سکھانے کی مجھے میں یہ بات تو مدد کا ایجوکیشن نہ آیا مدد کا ہو سکتا میں حاضری ہو بار ہوتا ہے آپ کے رجحا ہے پیسہ جی بات کے ساتھ ایسی मैं क्या है और मैंने कहा गाड़ी था लिखा है जी अभी हमारा कार्यक्रम है दूसरा प्रदेश की श्रीमंत्री एक है उसकी मौका रूपये बोलते हैं حاصل آئے اور دوسرے ایسے رہتے ہیں تو بات کری اور لکھا ادھر اللہ کا منورنج رکھنا اور سہارا انجن مارے انگلش اور اللہ والے اس پار کرتے ہیں بھولتے نہیں مجھے آپ اس ہوا کہ جہاں جہاں تک ایسے زمین ہیں تو پردے میں بیٹھتے ہوئے سمجھے نا اگر آپ مقام کر جائے تو آپ کے پاؤں کریں یہ صرف ذکر نہیں ہے کچھ نہ بیٹھنا سہولت بلکہ تھا اور جو اللہ اور یہ آپ کو اور بڑا فائدہ ہوا ہے سر کی پرواز مغلے دین فائدہ ہوتا ہے لوگوں کے اندر گھر کی تصویر محسوس نہیں ہے گھر میں جب آپ کو ڈاکٹر صاحب کو آج لوگوں کو سرکار کیا اور ایسے مزید اور بہتر شانتی آپ میری وقت گزارا ہے اب ایک ہے اگلے سال بھی مطلب بن جائے گی سمجھے نا اگلے سال آپ کو کسی ملے گی جیسے آپ اکیلے آ رہے ہیں ایسی کم از کم دس تاریخ اپنے ساتھی لگے میں جا رہا ہوں پہلی کوشش کریں کہ میں جتنے آدمی رہے تھے میں آپ مثال دیتا ہوں سے آپ کسی پتل کا یہاں بیٹھا تھا میرے ڈائریکٹر جنگل ہے میں نے مکو بتایا کہ جنے والے میں ان کے وارت کیا میرے نئے میں دل آج آ رہے ہیں یہ خود نیا دل میں اپنے بھائی ایسے ہر سات کوشش کرے کہ میں آج کے بعد بار میں انشاءاللہ ہم زیادہ ساتھی دے رہے تھے سر آج اگر کل کون ہوتا ہے تو ماشاء اللہ اور ایک کو کو کیے گا سمجھ لینا یہ اللہ کے لیتا ہوں کہ متوقع اور لال بتا ایسی پر بھی ہیں <سؤال> سنت اور نانی خدمت بھی جو آپ بھی جانتے ہیں ان کی بڑے جانتا ہے اللہ تعالیٰ <سؤال> کا مرکز فرما ہے ان کو بہت زیادہ خیر فرما میرے ساتھ میں آپ کو اس میں میرے سمیت فائدے سے محبت Tá. Ó, tá voltando de میں کواق تو ہم سے آگاہی رہتے تھے تم ایسا امید ذائقہ بار سرکار کی وجہ کر کو گھر یہاں لیا اس حساب سے آپ گاجی کو دن شنکا کے اندر پہنچنے بھی آپ پارک نئے پلیز بائے تھا میں جب کوئٹہ گیا سن تھاٹ میں مستقبل ہوئی وہاں پر ایک مودی صاحب ہوتے تھے زبان موجود ایر محمد صاحب یہ احمد لے کے برائے راست کا بروڑی روڈ پر بھی مسجد تھی اور سرا تبدیلی کی مسجد میں تھا ایر محمد صاحب نے کہا کہ میں نے جو بند کا فارغ ہوا اور اس بات تعریف پاکستان کی ہندوستان کی آزادی کے دوروں پر چل رہی تھی اور مزید الحمد اللہ کی جماعت کی جماعت علی ہند کام کر رہے تھے یہ کہتے میں نے کام کر دیا اس میں طرح ہوا کہ, کہ لوگ آتے تھے ان سے بیٹھ ہوتے تھے ہمارا خیال تھا کہ ہم تو گھر کے لوگ ہیں اور اس کے خاص لوگ ہیں ان جو لگے تھے ان کو بالکل انتظام میں رامپور کے جب اسدہ مرغ ہیں رامپور کے اب لوگ ہیں کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں کے وزیروں میں تھے لوگوں میں تھے ہمارے ساتھیوں میں تھے وہ گھوڑوں پر بیٹھ کر وہ رہے ہیں میں نے کہا میں دیا کہ ان کے کارگروں میں ہوں وہ کہنے والے نے کہا نہیں یہ تو گھوڑوں پر بیٹھ کر وہ رہے ہیں جو اندر میں بیٹ کا مجھے خیالات بھی نہیں کہ میں بیٹھ کرتا ہوں تو میں نے کہا اگر میں نہیں بیٹھ ہوتا ہوں مغرب کی مزید میں آ گئی مغرب کی مزید میں گیا تو ہر روز بہت لوگ بیٹھ ہوتے تھے بیگ میں روزی پکڑنی ہوتی پکڑی ہوتی تھی یا کیا پکڑنی ہوتی تھی سارے لوگ جتنے طریقہ ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے گا ایک دو آدمی پانچ سات آدمی ہیں اور زیادہ ہیں ہی تو کپڑا دیکھ کے سارے آدمی تک پکڑیں گے جب ساتھ بیٹھ کر پچاس ہزار ستر سو دو سو آدمی بیٹھ کر رہے ہے وہ جب بیٹھ کر کے دریا بیٹھتے تھے ایک روپئے کوئی بیٹھ کر رہا ہوتا رہا ہوتا تو اضر محنت صاحب کہتے ہیں کہ جب میں آپ سب دیکھا تو لوگ رسی پاکنی پاکنی مجھ تک آئی تھی رسی, رسی ختم ہو گئی رسی ختم ہو گئی تو علومتی نے ارد تو یہ پکڑ گئے مجھ پر, پر گرا اور مال کے گھرتے ہی میں جو چوکت گر پڑا اس وقت نگر مجھے واٹ آیا تھا کمرہ خالی تھا آیات میں گیا اور اگر نارولی تو منترالیہ کے گلتیوں بات ہو گئی تھی اگر گنگولیا منتالیہ دارال کے جو بند کو ہیں دارال کے جو بند کے مدد رس ہے وہ ساری عمر جو کے پاس اپنے جتنے قصبہ گنگور ہونے کا ہے اور ندو آنندی خطاط تھی جو لاؤ کے ونڈ میں سفارا ہو کراتے تھے پھر ان کے پاس ایک سال یا چھ مہینے گزرتے تھے اس میں سرمدی شریف کا غلط ہوتا تھا اور باقی ہی ذکر عمارتار اور مجازت افطائی سے ضرورت ہوتی تھی اس سے قالم کام کی آخر میں نابینا ہو گئے پھر یہ طلبا کی تعداد کم ہو گئی پھر نے جس سے کم لیا واپس کرنا شروع کر دیے کرنے کا مطلب ختم ہو گیا ڈاکٹر تھے سے ہو گئے है نے تعلیموں <متازم> جو ہے تجدید نہیں کی ہے انہوں نے ننگو شری کی خانقاہ چلائی ہے اور اس میں انہوں نے در فکربندی آنے والوں کو دیکھنے کے لیے کہ بہت پائے کے پکی تھے اور بہت پائے کے فین عزیت کے فیم رمایا تھا تو اس لیے وہی درست سے دیا کرتے تھے اور سہارنپور کا جو بدوسہ تھا تزیر مدان <متازم> ربین صاحب کا تھا اور ان کا دارا بھی تھا اور مولا میں سب بول رہا ہوں کہ سنسار بھی کمزور کے بڑھا ہے کہ یہ بات اچھی ہے زیادہ مدارس کو بننا بری باتیں اچھی بات ہے لیکن تعداد کے اضافے سے معیار میں, میں کمی آئی اور اس میں یہ بات ہوتی رہی کہ فارغ متاثر ہونے والے لوگ تقریر سفروں کے طرح کی تقریر سے پہلے بہت دار روموں کا بنانا اور تقریبی کام شروع کرنا جس میں لگ گئے اس بات کو اس کی تکمیل نہیں کی ورنہ پہلے لوگ تقدیل کرنے کے بعد پھر تقریب کی طرف آتے گئے جی. تقریر کے بعد تبدیل کے جاتے تھے یا جو بند میں سہارنپور میں ان کو ساتھ لگا دیا جاتا تھا وہ اس لیے تھا کہ ان کا قیام پر ہو ان کی ضروری سے بندوبست ہو جائے اور یہ اپنے کٹروں کی تکمیل کریں عدم اللہ علیہ صاحب رحمت اللہ نارملی سہارنپور کے مدرسے ہو گئے تھے اور بہت قابل جن بھی تھے وہ بھی ضلع میں سہارنپور رحمتہ اللہ اپنے پاس رکھنے کے لیے اور ان کے طریقے کسروں کی تقریر کے کی لیے کیا تھا اور اس میں یہ بات ہو رہی ہے تو خانکاری سے اور بیس کے خلاف سے اور کٹوروں کی تکمیل سے بیٹو جی کے ذریعہ سیاسی تاریخیں بنی امداد کے نارو جب جو ٹوٹ گئے تو وہ بس بارہ ہو گئے بارہ ہو گئے ایک یہ بن گئی ایک یہ ایک تصویر رہتا ہے جو لوگوں نے لازلو بنانے کی ضرورت اور سب کا میں نے کیا تھا بی کے سرحد بھی تھے جن کے ذریعے مارچ کی ضرورت ہے یہ اس سے کوئی کام نہیں کر سکتا بعض لوگوں نے کوئی کوٹائش ہے بدار دو میں یاد رہا یہ hmm. باتیں ہوئی بدار سے یہ سارا فرماتے ہیں جب بدین جب یہاں پر گاپ ہو گیا اور پڑھائی کرنا اور پھر ہے تو پھر بھی سب سے بسار ہو گیا میں فیصلہ کر لیا تھا میں بدنام نور کر کے وہیں گے وہاں کی مکہ مکرم احمد سوچ دیا اور مجھے احمد سے لیا یہ دور ہم مراکز آزاد دور بند والوں کے تھے ساری عمر عادی لذہ معلوم رحمتہ اللہ کو لے کر آج تک ان جگہوں پر کوئی اہم آدمی بیٹھتے ہیں مکمک آج تک ہم اللہ بیٹھتے ہیں اس میں اگر مذاکر رحمتہ اللہ ماہ من کریں منتقل ہو گیا کہ بنانے لگے کہ مجھے حضور صدی زیارت تھی اور مجھے گھمایا کہ دکڑیا تم سے کام لیں گے میں جب اٹھا تو اس سب بالکار گر گئے کیا کہ میرا چلا گیا اور میں اٹھا میں نے پارٹی کیا حضور صدر گھماتے کہ تم سے کام لیں گے اور میں تو اب مدد نہیں ہوں گے کمزور کہ میں کیا کام کروں گا تو واقعی علم نے کہا کہ اگر کچھ نے فرمایا کام دیں گے کام کرو کرو گے تو نہیں کا تو کام لیں گے خود دیں گے اب زور زور جو کمزوری ہے جیسا ہے تو اس کے مطابق کریں گے میں نے غور فکر کیا کہ کیا کام ایسا ہے جو مجھے کرنا چاہیے یعنی غور فکر کے بعد نہ مجھے, مجھے انداز ہوا جو ون والوں کی جو سنگ کی نظام اس کا اور اس کی انتہائی کمی ہوگئی جو کمی ہے خاص طور سے ذریعہ اخلاثل میں کمی ہوگئی یعنی سیاست میں ہمارے عبور عماد ہے کہ پورے پاکستان کے شوق کا جو آدمی خلاصہ ہوتا تھا وہ پاکستان کی جو بند والی سیاسی تحریر کا امیر ہوا کرتا تھا اور پورے پاکستان کے مدارت کا جو خلاصہ ہوا سکتا ہے وہ جو مند بان والوں کے ساتھی تذی کا ناز جن شکتی ہے وہ پہل امیر تھے باقی صاحب احمد اللہ لے اور پہلے نازن عمومی ہے وہ ممبئی کا دوسرا جو ہے تو امیر جو تھے وہ احمد علی لحمد اللہ لے اور نازن عمومی مولانا بہت مولانا بہت زیادہ صاحب احمد اللہ اس پہ لوگ وہ کرتے تھے اس پائپ پر پہنچنے کے بعد اس دونوں بن والے کو سیاست میں قدم की کی مدد وقت کے بعد لاہور مختلف کے طرح میں گیا اور ہری میں چکر لے کر گیا کھان ہو سکے کہتے ہیں پنجاب میں گھروں میں چیزیں سے کم سفید ہوتی ہے اور گڑ سے سفید ہوتی ہے گھروں میں دکھے ہیں میں نے خان شادیا لے میں گیا ادھر صاحب رکھو اور میں فرمایا یہ حلال نہیں میرے خیال تھا منی گنے کو پانی دیتے میں نے احتیاط کیے کہ کسی وقت کا ایڈمنٹ میں کرنا ہے آج میں مزارے میں ادھر لا میں سب جگہ میں نے احتیاط کیے اور میں بھی لوگ میں کیا کروں میں آدھار خیر میں آیا مگر تو نہیں کی میں کیا کروں واپس آیا تو اس کو پچلنے کے بعد پھر میں آدر ہوا پہلے گھر پر جب میں آیا تو میں نے بہت سر گھر پہ پھر مجھے خیال آیا کہ اوہو یہ کھانڈ میں نے اشر کرنے سے پہلے اشر بھی نہیں دیا آدھو کی بات یہ ہے کہ جس مشین والے کی مشین پر بنائی تھی اس کا کرایہ ادا نہیں کیا اس وجہ سے اس جو ان کو اور افراد ماسکو کیا دوبارہ سے میں لیا میں نے کہا کہ اگر میں تو میرا خیال تھا گھر کا گھی لانا سارا گھی تھا مارا وہ لانے کا ارادہ تھا پھر خیال جو پتہ کی والدی کا حال اس لیے کہ نہیں لایا اگر گھی آپ کا کھانا پڑا ہو پتا ہے گھر میں فلان والے پڑھا گیا اگر کہا کہ گیہ حال پھر بھائی شوق ہوا میں نے کہا میں کھانڈ کے بارے میں پوچھتا ہوں ان کے بارے میں ان شکل کے بارے میں کیونکہ حرام کہا تھا تو اس سے میں نے فکر بھی ادا کر دیا ہے کرایہ بھی ادا کر دیا ہے پھر کاغذان بھی اس کے پاس پڑی ہے ہماری اور پھر بلاک کرنے کا خان بھی اٹھا گیا ایسے ایک بڑی صاحب سے جا کے خاموش روس کی اس میں سفارت خانے میں بلاگر روس میں پاکستان کے سفر تو زمانے میں کسی گنہوں میں دنوں کو سہولت نہیں ہوتی کافی افسر کا ختم نہیں آیا اور نئے پریشان ہو گئے اگر کے پاس گئے کہ اب بیٹی کا ختم نہیں آیا ہمیں پریشان ہے اگر پر تو بڑا کبھی کا خیر و آخر سے ہے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور مشین پر کب ان کی پڑھائی کر رہی ہے تو انہوں نے وقت اور دن مگر نوٹ کیا تو بھی تو انہوں نے بتایا کہ آپ فی الحال وقت بڑے دن میں ایسے ہی بیٹھی ہوئی تھی یہ میرے پاس نہیں ہے یہ کشت ہے بڑی بچیت ہے سارے وہ سابقان کے دور سے آج کے دور تک سارے بزرگوں نے سب کتابوں میں کشت کا گروپ وہاں لکھا ہوا ہے لوگ تھے آپ تو اب میں نے پیچھے ہوا کہ مکانی صاحب نے مجھے کتاب دی وہ کتاب دے لے برج گاڑی ہوتا ہے میں تھوڑا لکھے اس پر انہوں نے کہا کہ یہاں پر ایک احمد اللہ سیم الطانی نے بخاری شریف پر ایک سو انتیس اعتراض رکھے ہیں اور امام بخاری احمد اللہ نے گاریاں کی ہیں اور بہت بڑا بلا سکا ہے بنیادی طور پر پاکستان میں ایک تاریخ چل رہی ہے چار تو ہند و سند پور تاریخی اس درج کی گردی بڑھتی گئی اس کے بعد سنسر نکل گیا اور کی درجی بڑھتی گئی جو آخر میں یہ جی ہو گیا جو بور ہوئے. اب سات کا میرے گرفتار ہے تو اس پر میں سب سے دیکھا پہلے زمانے میں جب ہمارے کرام فادر ہوتے تھے تو فنا کے لیے بزرگوں کے پاس جایا کرتے تھے اور اس لیے جایا کرتا کہ ہم تو وہاں ہاں پنا ہونے کے لیے جا ہیں اگر وہاں بزرگوں نے کہا کے کہ ساتھ ہوں اور میری خاندان میں جھڑوں دینے کی آپ کی ہوگی تو, تو میں نے نہیں چاہیے اگر میں کہا کہ کل آ تو مل کے بھیجے فلاسی ہوتی ہی ہیں نکتیں لگ رہا ہے تو میں نے انکار نہیں کرنا اگر انہوں نے کہا کہ مجھے کل بھجنا فلاں تک پیسہ ہی جی بھائی بٹھاتے ہیں تو میں نے اس پر انکار نہیں کرنا اور دوسرے میں جا کر تصدیق کرو تو ہمیں انکار نہیں کرنا بس اب ہم کہیں گے آواز آؤ پناہ سکنے کے لیے ہے اب تو بال نکل ہے وہ عوامی وہ عوام کے سامنے جا کر عوامی عوامی علامہ بن جاتا ہے عوامی علامہ بن جاتا ہے عوامی شہر قرآن بن جاتا ہے ایک بادشاہ نے اپنے نائی کو سارے نائیوں کے سردار کا خطاب دے دی یہ ہماری مدت کے سارے نائیوں کا سردار ہے ان کی دیدی کو مبارکباد دینے کے لیے باقی عورتیں آنے لگی جو مبارک اور سارے خامن کو بادشاہ نے نائیوں کا سردار تھا اور اسے ہائے بین ان کا کیا فائدہ ہوا بادشاہ کو کیا پتا ہے میرے خاندان کا فن کیسے ہے اگر سارے نائی तो कोई دیتے ہیں لکھنؤ کے ناری مل کر پوری کتاب دیتے تب تو کوئی بات ہوتی یہ تو بادشاہ کی کتاب ہے اسے کیا پتا ہے فن کسے کیسے حضرت بڑا شادی کا رحمت اللہ رہے علامے ہل میں چمو کر اور نمبر اور ملک کا کتاب دیا عم و نمت ہے اور مجھے ملت یہ آدھی اس بات کی جو تھوڑی دیر میں گھٹی ہے اس کے ذریعے مجھے آنا تھا وہ ان کی تعلیمات ان کی کتابیں ان کے موائل ان کے مریضوں کا برفاش زیادہ ہوتا ہے کہ وہ یہی ہیں اور عقیب و نمت ہیں اس دور میں لوگوں نے علامہ اقبال کو کی منت کا خطاب دیا تھا پہلے لوگ میں آ کے جو ٹاقی تو کتاب میں کیا ملک کا اتحد ہے سو کوئی پوچھے جس میں پوچھے مت ہے جگہ مل کر خطاب دیا اس میں وہ سچ بات یہ ہے کہ درد کی تکمیل کے بعد دو گیا لیں میں ہوں میں حضرت مولانا منظور ان کی کتاب عارت حدیب اور ان کی کتابیں جن لوگوں نے پڑھی ہوئی ہیں تو ان کو اندازہ ہے کہ شفپ پائے کہاں ہیں اس زمانے میں جو ولکل زلانہ امتحان ہوا تھا اس میں اول درجہ انہوں نے حاصل کیا میں نے بہت صحیح کتابیں حبت جات دنیا اسلام کی تاریخوں کا پتہ دنیا اسلام کے لوگوں کا پتہ پتا اور کہتے کہ میں نکلا کے میں کہتے کہتے ہیں کہتے تو رائے پوری خان کا وہاں اگر گھر نکلتا ہے تو لیکن کیا کرنا چاہیے میں نے جا کے لیے اعتراض کیا رس کو لوگ ہیں من کو پکوانے کے لیے کہہ دیا کرتے ہیں آپ آپ کی بات کی کیا بات کرنا چاہتے ہیں کیسے میں نے بڑے سے کیے نہ ایسنا ایسے میں کام کیا لات اور نکام کے لاپ اپنے کام کرتے ہیں میں نے حالات کے لیے کوئی جواب نہیں دیا کرنے لگا تو میرے دن پر ایک سفر آیا اور میرا خیال ہوا کہ جو ہے جو پہلے ڈاکٹر ہیں باقی کام کیا مسئلہ پر کام کیے تھے ڈاکٹر ہیں خاندی احمد اللہ کے پاس جو میں بہت باتیں کیوں بڑا سمجھایا کہ میری سمجھ میں نہیں آ پائی کہ میں بیٹھے اور میں یہ کہ اس کے بارے میں فائدہ ہو لیکنانے کا بڑا بخود ہم نے تو خیر کر دی آپ نے خیال کر کے اس پر پیار کر دیا تو آپ کو فائدہ بہت آہ سے بہت حسرت ہے بہت درد سے یہ بات کہہ کر مجھے ستر دیا لیکن اس آہ نے اس درد میں خطر کر دیا تو آدر اگر بارے میں بیٹھ گئی تو متعلق ہوئے اگر نے سابن پر مایا اور ہمیں ان کی جدم آغر ہوا میں اس کو بردر بیٹھ کر ہم نے پوری جو اجازتی ہوئی ہے وہیں نہیں پڑھے آپ اب اگر تھوڑا ہے جلدی ہم کام کو اس کو مکمل چاہتے ہیں جو بھی بات آپ درج کریں گے وہ ادسانی مسئلہ نواز میں یہ ایک آگے تھے بڑے ان کو یاد ہوا کہ بیٹھ جو ہے ان کو ہونا ہوتا ہے ساتھ رہنی ہوتی ہے تو پہل جنگلوں میں خانکار تھی وہاں بزرگ تھے ان کے پاس چلے گئے تھا نماز پڑھی نہ ساری سنجید اور یا اللہ گرا خانکار کی دیر کرنے کے لیے آیا تھا اور یہاں جو بزرگ ہے سنگیر بھی درست نہیں کیا اس طرح رات گزارتے ہیں رات گزاری صبح جنگل میں گئے دیہات میں تو کوئی فلا کر بندوبست نہیں ہوتا جنگل میں جو کدایہ حلت لے گئے یوں آ گئے گئے تو دیکھا شہر آ گیا بہت اپنا کام کرے گا تو جا نہیں جا رہی ہے تو سب روا نکلے گی سب جا رہا ایک پریشانی میں دیکھ کے آگے سو بزرگ آ رہے ہیں یوں آ گئے کہ ہر جات ہمارے مہمانوں کو پریشان کرتا ہے بے بے تو جی ضرورت تھی شہر تو مانتا بیٹھ ہوا بیٹھ ہونے کے بعد کر پایا دوسرے بزرگ کا واقعہ لکھا ہے ایک بڑے آرڈر وہ okay, کیا کسی گروپ سے بیٹھنے کے لیے رنزہ پوچھنے کے لیے کوئی سلیبہ تھا پر میں نے کسی مقصد کے لیے سمجھے گا اللہ خوری شباد پڑھ لیا تھا اللہ خوری سبز اتنی بات لیا اللہ اسحمد ہے اللہ اب میں کیا کروں کے لیے اللہ اسبد اور روکے چل اللہ سبت پڑا, پڑا, پڑا کوئی فائدہ نہیں اللہ پڑا بات کیا کرنے میں ضرور کیا اللہ حسمت پڑھوں غلط ہے اللہ حسمت پر مسئلہ نہیں ہوتا ہے اب میں کیا کروں پہ مسئلہ ہے تو سر باغ میں چھوٹا سا کیا نیا نیا بولنا شروع کرتا ہے نا باپ کو بہت بڑا ہی پسند آتا ہے اور بعض اگر بات کرتا ہے انہیں اخبار سے بھوکے کھڑے اخبار کو بہت کر انہیں طرح پیاروں پسند آتا ہے اور ان کے لیے سننے باپ کو آتا ہے تو ان کو بولنے بعض اللہ والے سیکھنے کا یا علاقہ ایسا زبان ایسی بوٹی نہیں سیکھ سکے اللہ سمجھتا لیکن جو اللہ پاک کے ساتھ تعلق سب ایسا تھا جب اللہ پاک سبالک تعلق ہو تو اللہ کیا پر ہے وہ تو پیچھے جیسے وہ پیار کی ہے لہر ہمارے نا جس کی عہر ہے جس کی علر ہے تو ہی وہ دریا تو, تو میرے بھائی پیچھے سے وہ محبت کے لہر ہے جو ذبارے گاری سے ملے اللہ سے سنتی ہے سوچتی ہے اور وہ ہے تو آ کر اور قلوب پر ٹھیک ہے تو عدد یہ ہے کہ سورت کو زیادہ ہوا کہ واقعی اللہ کے مقبول بندے ہیں اب اس کو ادر صاحب نے فرمایا نا تو آج ہجوندہ یا ایسا نہیں پٹا کر آج ہجوندہ پر نہیں لیکن پر جنہ کو پیار تھا بار نے یہ شہر جو کبھی سردائے کبھی لوگ نہیں معلوم کی ہوتی ہے کہاں سے پیدا وہ شہر جس کے ہے کب استعمال بزرگ ہوتی ہے بند رہے مومیٹ کی ہندوستان کے خدے گئے تھے دبیش کر وہاں حضور سندر گزارت ہوئی تو بھارٹ مت ہمارے پاس آتے ہی بس اٹھے انہیں پاس چلے مجھے مجھے لمبا چکا ہو گیا کہاں جان لو تو ہم نے حضور پتہ سروانے کے بعد پھر ازان نہیں دیگر نام اصل نام تھرب اللہ سے کہ آج آپ دیں لانچ سد اللہ پر رہ گئے میں نے سارا مہینہ دورہ پھر کیا ہوتے کیا بچے کیا سوچے کیا بڑے گھروں بجے کرتے کیوں سزار میں کیوں کو سوال میں تھا اللہ کا گھر کا سب اللہ نہیں تھا اور اس کے ساتھ اللہ یادیں وابستہ تھیں وہ زیادہ تازہ وہ زیادہ تازہ ہوئی اور میں اور گھروں تازہ نکال دیا میرے بھائی یہ تو کا طالب ہوتا ہے کو ساتھ جا. کہ ہے خیال یہ کرنی تھی کہ اس دور کے بڑے فصلوں میں سے کھچنا ہے اس بات کی طلب نہ ہونا کہ مجھے اصلاح کے لیے رہنمائی کی ضرورت ہے اور مجھے اصلاح کے لیے بیچ کی ضرورت ہے ایک دفعہ ہمارا کتاب مطلب رمضان میں کافی اکثر ہے ابارے بارے تبدیلی شادی کی ڈاکٹر ادر صاحب راجی تھے خوب بڑے اعتماد کے ساتھ تبدیل کے کام کرتے ہیں وہ آ اور آ کر انہیں اعتقاب میں آ کر پہنچے مجھے حیرت بھی میں نے کہا کہ احتراب کر رہا تھا کہ لوگ کرتے رہتے ہیں بس یہ کیسے آ گئے آباد کیسے آ گئے میری میں کیسے آ گیا میں نے ادر جی مولانا رحمۃ اللہ کو نے دیکھا اسے لائے اور کے بعد کے کی جو میل کے معیار میں کر تو یہاں ہے کہ بازار کے ارواز ہیں وہ متوجہ ہیں تعالیٰ امید ہے کہ اللہ خاص کرے گی خیر یہ ہے کہ آج کے سٹنا میں سے بڑا سطح یہ ہے کہ آج ہر ایک اپنے آپ مقام سمجھے اور میں نے اس سوال سے نہ دیکھنا کو ساتھ ہے اس پر جاتی ملے اس بجات برادری میں اس کا انتظار نہ کرنا اس کا انتظار کرنے میں آپ کی مدد مل جائے گی آپ یہی ٹوٹے پورے لاک ڈاؤن آپ کے سامنے یہی ٹھیک ہے نا ہمارے جو ساتھ جو فات ہو گئی جب ان کو قبر کر دیا گیا وہ قبر پر میں نے بیاں کیا اور بیان کے وقت میں نے کہا کہ راج کا نیم روانہ لیکن وقت کیے ہوئے بزرگ رہا ہے ساتھ تقریبا دیے اور اس کو خواب میں بزرگ سب کی جگہ اور روز فرمایا کہ, کہ جو ہے وہ قطب ہے کتب میں نے خواب دکھا یاد زندہ کروں میں ان سے اطلاع کر دوں تو روز نے فرمایا کہ نہیں وہ یہاں آئیں گے پھر اطلاع کر دوں لیکن مجھے پتا یقین ہو گیا کہ سال پر ضرور آ رہے ہیں تو کہتے پر آ گئے کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے آپ کے بارے میں ضرور زندہ فرمایا ہے شاہ صاحب کی بات کر آپ سمجھتے تھے ہم نے فرمایا کہ میں ادھر خادری صاحب کے سر میں حاضر ہوا ہوا تھا فرمایا کہ میں رات کو جو سورجناسر منڈی سے حاضری ہوئی اور اس نے بھائی کس میں پشاور کے سرفادر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے دردستی کا پشاور آیا اور ان کی وجہ سے ان کی بات کی تو دھیان ہو رہا تھا میں جا سکتا ہوں بارہ پہ آپ کو مدد سے آ رہی کیسے پتا چلا میں جا کے ساتھ تو نہیں ملتا ہے تو یہ سر دوسری کہ آپ کے لیے انہوں میں یہ بات صرف کی کہ یارسل میرے بلکوں کا نام ان کا نام دیا میں کیا ساتھ سن لیکن کے بارے میں صحیح بات ہے میرے بھائی یہ قروانی آپ کا ہے اور یہ تو جن لوگوں کو حدر ہے کہ مشکل بات نہیں ہے تو عام بات ہے جن لوگوں کو اس بات کے بارے میں معلومات نہ ہو تو من کرو جاتے ہیں آپ میں ایسی یقینہ ہو آپ نے چیز کسی نہ ہو آپ اس کے بارے میں تجربہ نہ ہو کیا ہو تو آپ کیا میں کیا بتا سکتے ہیں کیا بات کیا مطلب دفعہ سے لکھا ہوا ہے پھر بیان کریں گے اور گزر والوں کی باتوں کا بار بار بیان کرنے میں مزہ ہے اگر مداخلت نے فرمایا کہ حج پر بنیاد گئے ہے تو بدن امراؤ نے کیا نہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ نارنجی رنگ کی ایک بس بدری نارنجی رنگ کی ایک بس اور حضور صلی اللہ نے کہ علی سے کہو کہ جب تک طلبا ہیں تو انڈسٹری کو بند کریں علی سے کہو جب تک طلبا ہیں انڈسٹری کو بند کر کے تو میں جاگا میں نے کہا یہ کون سی اور علی پہنچا ہے تو سمجھ ہی نہیں آتی جے نماز نویز ضرورت ہم نماز کے لیے جانے لگے تو نرم نیلا کی بس برف میں نے دیکھا میں خاتم نہیں بتنے کی بات کو جو دیکھا اس پر دیکھو تا جو کو دیکھو سر مدینہ یونیورسٹی مجھے شاہجہاں کا نام جو حضور چلندہ آپ نے دیکھا یہ مدینہ یونیورسٹی کے بارے میں آدمی کے ساتھ مطالعہ علی کون ہے اور سب میں یاد آیا کہ اس کے جو اٹھاسی ممبر ہیں سنڈیکیٹ کے سل، سلکیٹ سلکیٹ، کہ اس کے اٹھاسی ممبروں میں جو لوگ ہیں اس میں حضرت مولانا عبد الحسن علی ندوی نام ان کا ہے اور کنیا سے بھی کپڑے پڑی یہ ان کے لیے پہلان ہے کہ میں چلا گیا ان کے پاس میں نے کہا کہ حضرت مجھے حضور کرنے کی ضرورت ہوئی ہے اور آپ نے فرمایا علی سے کہو کہ جب تک طلبان جو بند نہ کرے ان کو زبان اللہ زبان اللہ مول باپ نے میرا مسئلہ کر دیا کہ نے ساتھی بندوں کو بلایا ہوا ہے مشورہ ہو رہا ہے کہ جو چیز کو کہ بند اور میں کہ بند کرے تو بند ہو رہا اور ہے تو حکومت کے خرچہ بہت زیادہ ہے تو کم ہیں تو نے فیصلہ کے معنی فرما دیا آپ نے بھائی فیصلہ فرما دیا کہتے ہیں برقی بات ہو گئی اور ادر صاحب کو خاص میں جڑک نہیں اور ان کو یہ ملونا حضرت صاحب کو ہوتے ہیں کہتے ہیں میں نیند جو بیدار ہوا تو میرے ہاتھ سے پکڑی پھر اضرولہ صاحب نے تھا ہماری اٹھاس لگڑی کا متعدد ہوتا تھا اس گلے نے وہ پکڑی دوست کے خلاف شاہی عالی رحمت الفاظ کی وہ اور شریف کی جو سکھا دن سکھا تھا جب جھاڑو دو اس جو مٹی ہو وہ ہمیں اطا کرنا وہ مٹی اور شاہی صاحب علی احمد علیہ کا خلافت نام اور شاہ جاگر منتر میں ہڑت ستاب یہ اس پر کھولتے تھے کھول کر سر پڑ کر چند سی نے بتاؤ چند کے ساتھ بات مرنے کے میں گھر سے یہ نامے گا کھول کرو میں دو بار زندگی میں ضرورت تھی میں اسی طرح سے بائی جس پر کپن ہو وہ سیٹی کو کھڑ کے تو ادھر ہم نے دیا ادھر دینے کے بعد چلو چکر گیا بخار کو چلو گیا سب کو کتب سے خاص کیا گیا خیر جب میں نے کہا کہ کتب سے ڈاکٹر صاحب آپ اپنی زندگی میں نہیں کہہ رہے کہ کتب ہمیں آپ نے نہیں بتایا میں نے کیا فرق آپ کو بتاتا بھی تو اس بات کو نہ مانتے اور نہ سنتے آئے چاک گئے وا دے سردار آئے اور گئے فردہ رہے کر وادہ لے کے چلے گئے دونوں میں آپ کو چرابے روکے جے بادے تو اپنے خوبصورت جگہ کے گراب لے کر وہ ڈھونڈنے کے لیے سر کو ڈھونڈ پائے آئے واد فردار کر آئے چال گئے واد فردا کر ڈونوں نے آپ کو چرابے رکے جہ ہمارے گاؤں میں ہمارا بیچ میں دور گاؤں ہے وہاں پورے پاکستان کے پرند بستی ہے پرندوں کی پرن بستی ہے پرندوں بس پرند گھر ہے جس میں ایسے نہ جاب دنیا کے پرندے ہیں جان میں ہے تو میں جب اس کو دیکھنے کے لیے جاتا ہوں گھر سے میں صبح کو ان کو دور دور دل بناپن مرائے ہے جیسا پرندہ بنایا اس کو کرو بنے کو دن بولے تو وہاں سے اگر پاکستان کے زیادہ بھی کردہ خریدنا چاہے تو نہیں خرید سکتا ان لوگ رہتے آتے ہیں بور کرنا کتنے کا دیتے ہیں پنجاب دیتے تفریقہ کتنے کا دیتے ہیں بہت کانڈا ایسے آگاہ دیتے ہیں ایونیں ان سے بار کر کے لیے मोल के अंडे जब खींचे ना उसके लिए बच्चे निकालने के लिए उन्हें सारे गांव में से मेरी तरह कुड़क बुर्दी ढूंढी कुड़क बुरी ढूंढियों ने और उसको लाकर तो कुड़क बर्दी कितने की थी थी एक सौ बीस भी वो डेढ़ सौ उसके रखे अंडर रखे अंडर से बॉप रखे और कुछ दिनों वो बुर उनको छाप खिलाती रही दाना खिलाती रही جو بڑے ہوئے ہیں، جو مرضی تھی وہ موت وہ ڈیڑھ سو روپئے کی ہیں اور وہ تو پنجن ہاتھ کے دو ان پر وہ بڑی مشکل سے پکڑ کر لائے زیادہ تر مرد جو پڑھ پھیلاتے تھے اور جو موت مشکل کیا دونوں لڑنے کے لائے ہم کیا کریں لڑنے کے رہنے دونوں لڑکوں کے لڑتے ہی دس ہزار کے دوسرے ڈیڑھ سو روپئے کی ماری کر میرے بھائی مجھے خود نہیں ہے کہ تم نے جی تم نے سجایا تو آگے بڑھ اللہ تعالیٰ کا رابطہ ہے وہ دیتا ہے اکا فرماتا ہے لیکن اصاف فرماتے تم نے کہتا نہیں پھر تو پرواد کر توں وہ تم الگ کی طرف جا ہمارے الگ کی طرف جا نہیں تم داد کی طرف سے پرواز ہو یہاں تک فون کرے گا لیکن کلک فرمی کی ضرورت کو اس سے برائے نہیں ہوتا ہمارے گھر میں ایک مرغی ہماری ناداد ہے وہ دو مرن کی پڑوس بری بڑا اچھا نہیں گھر والے کہتے ہیں کہ فضا کرتے میری ضمع کرو گے اس کا بہت کھانے تھے آپ ساتھ میں جلاؤ گے زیادہ ہی ہمارے پکڑا تھا منگے دیں تو تو میں کرو تک ٹھیک نہیں تو میں نے کہا کہ اب ٹھنڈے مارتے کا رکھیں گے تو سون کا مہینہ ہے خیر تین دن مرغی مسلسل بیٹھتی ہوں تین دن مسلسل بیٹھ کے تین دن مسلسل بیٹھنے سے اس کا جو نر جلد ہوتا ہے نر جلد ہوتا ہے ہرنے کے اندر ہی وہ ماتا سی کے اندر ملتا ہے تین دن کے بعد سے چوبیس گھنٹوں نے ایک بار اپنا شروع کر مہینوں کا وا لگ جاتی ہے اور یہ اپنا گانا سن کر چپ کر بیٹھ نکال کے بارہ کو پھیلا کر دیتی پھر جب ایک بیس دن ہوتا ہے تو ایکس کا لگتا بارہ کرتا ہے دو دن کو مکاشپا نصیب کرواتا ہے میں نہ کہتے ہیں وہ اچھا کہتے ہیں کہ کیسے رہتے ہیں کیسے مکاشپا لفظ کراتے ہیں مجھے کام ہوں ندیار گلی نہیں اور دوبارہ آیا جب دوبارہ آیا تو مدعی سمجھ اللہ کا انٹرویو کے لیے آیا پھر ناچ پڑھو میں ناچ پڑی لکیف نے جا کے ناج پڑی مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میں ایک ایک है بیٹھا ایک نیا ایک ایک طرح ابھی بیٹھا ہوا افسر بیٹھے وہ مجھے میچ لکھے دیا جو میں نے اٹھایا اور نہ کر کے ہمارا سب جو اور ندیم صاحب سلیکٹ ہو گئے کہ وہ واپس آیا بہت اچھا ہو گیا چل میں سلیکٹ ہو جا ہوا تھا سے بڑا خوش ہو رہا ہے خیر یہ کیا بات ادھر پہلی بات ای؟ پر اللہ کو مکاجفا دیتا ہے مکاجفا دیتا ہے پھر اس کو انڈے کے اندر پتہ چلتا ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا اور اسے پیدا ہوا ہے اور اس سے نہیں جسے پیدا ہوا ہے اس کو پہنچ باتی ہے اور چونچ مار کو کپڑا ہٹاتی ہے بچا جائے ہے مارک کے باہر نکل آتا ہے اگر اندر والے پردے کو کھاڑ دیتے ہیں ان کو زندہ بچا نکل آتا ہے یہ بات کیس میں اس کو ہاتھ ٹھیک ہے میرے بھائی اگر بال رشتے دار ہیں سلا دیا نا بھارت لذیذہ سواگن سنا آپ دسو جی کوئی اسلامی طریقے کا پاکستانی طریقے کا لذات کر باز ہو نا پہلے زمانے کا واقعہ آیا کہ ہم جب میچر میں جب دنیا کارن میں گیا ہوں تو کسی کا باپ یا بھائی پر دھون کے بغیر جلنے کے زیادہ تھا نا بہت فرما سکتے ہیں میرے بھائی والد صاحب میں ایک آدمی گیا پنجاب کا آدمی پیٹ آپ تھا ڈی سی وغیرہ تھا ملنے کے لیے گیا اور اس نے کہا کہ کسی نے پوچھا کہ یہ کون ہے جی تو سب سے بہت بڑا دھیان رکھا ہے اس نے کہ، کہا کہ یہ ہمارا اپنا ہے بیٹھے کہا میں اس کی ماں بھالتا ہوں لکھے تھے کہ ادھر آنے والے سے ابھی کرتے کہ اس نے کہا کہ کارڈ آدمی ہمارے گھر کا آدمی اس سے کارڈ آدمی نہ اس کی ماں سے بڑوں پر اس کی ماں کا خامد ہو پہلے بھائی ابھی بہت بڑا سر بن جاتا ہے بہت بڑی فوج ہوتا ہے بہت بڑی چیز میں ہوتا ہے لیکن اوٹا گاؤں میں برہمان اور بھول کے ہی بیٹھا ہوتا ہے کوئی کیا سارا کمانا ہوتا ہے بچ کے آمان سے بیٹھے سیکھنے تو کیا خیر یہ بات ابھی ان صحیح بات ہے کہ یہ باتیں تو ختم ہوتی نہیں ہے ایک دو دن کی بات کی بعد تیئیس اکتوبر سے لے کر دو اکتوبر تک چھائے جب کاف آئے گا ہمارا ساتھ ہی جاور کی وجہ ہمارے پاس کام کرنے کی کوشش کریں اور ہر مہینے جاور میں استعمال کرتے ہیں جون جولائی دوسرا لائ کے گھر سے تین مہینوں کا استعمال جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے سب ستر پہنچاتے ہیں بازی استعمال کیا کرتے ہیں اس میں آپ آواز کماؤ تو ایک اس کی پایا کریں اور ایک ہمارا سال ہے وہ جو ہے تو شال کا جو ہے بنے نمائندے بنیاد میں سارے داخل ہو سالے ادب داخل ہو تو ان شاء اللہ کو فائدہ ہو ہے اور جن دو لوگ ویت ہیں وہ اپنے مہینے میں ایک بار اپنے آدھات کا خط ضرور لے کر دور والے میں ایک بار ہلاتا کریں یا ایک بار ویپ ٹھیک ہے یہ بات ہو گئی آدھا کے بعد پانچ دن ہے وہ بیت کے لیے ہیں ساتھی میں چاہتے ہیں بیت ہو جائیں پھر چل گا کے بعد ساتھ ہی کھانا کھاتا دوست کے بعد کے لیے اور اس کے لیے تیار ہوں واپسی جینک ٹھیک ہے اللہ الگ فل لگی رہی پنچا اللہ کے ساتھ جو ہونے والے ہیں وہ آگے جائے گا دکھا